سورہ انفال کی آیت نمبر انتالیس میں دو لفظ ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے لا تکونا فتنا فتنے کے معنی کیا ہے وہ یقون دینو دین کے معنی کیا ہے اس سلسلے میں علماء کرام نے دو تفسیریں نقل کی ہیں ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے یعنی انہوں نے فتنے کے کیا معنی بیان کیے اور دین کے کیا مطلب بیان کی دوسری حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے عبداللہ بن عمر کون ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر انتالیس میں دو الفاظ ہیں ایک ہے فتنہ دوسرا ہے دین ان کے کیا معنی ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد کفر ہے اور شرک ہے دین سے مراد دین اسلام ہے تو اس آیت کا ترجمہ کیسے ہوگا وقات اور کافروں کے ساتھ جنگ کرتے رہو حت لا تکونا فتنہ اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ یہ کفر ختم نہ ہو جائے شرک نہ ختم ہو جائے اس وقت تک جنگ کرو وہ یقون دین اکلّہ اور یہ دین جو ہے یعنی اسلام غالب آ جائے مطلب یہ ہوا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ کفر مٹ کر اسلام غالب نہ ہو جائے اور اسلام کے سوا اور کوئی مذہب اور دین باقی نہ رہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا اس لیے کہ چودہ سو سالہ پندرہ سو سالہ جو اسلام کی تاریخ ہے اس میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کفر و شرک بالکل ختم ہو گیا اور صرف دین اسلام رہ گیا اور کوئی دین نہیں رہا کفر کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام باقی رہا ہے اور کوئی نہیں رہا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ تفصیل ہم کیسے سمجھیں گے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کا مطلب یہ ہے وہ قات علم و محت اس وقت تک ان کافروں کے خلاف جنگ کرتے رہو جب تک کہ یہ فتنا ختم نہ ہو جائے یعنی مکہ مدینہ اور عرب ملکوں سے جزیرت العرب سے وہ یقون دین اکلّہ اور جزیرت العرب میں سوائے اسلام کے اور کوئی دین باقی نہ رہے اس کا یہ مطلب ہے اس صورت میں یہ حکم صرف مکے والوں اور عرب لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوگا یعنی جب تک مکے میں شر کو فساد ہے اور عرب ملکوں میں شرک و فساد ہے جنگ جاری رکھو اور اس وقت تک جاری رکھو جب تک کہ صرف اور صرف اسلام غالب جائے اور صرف اور صرف اسلام باقی رہے بس اور کوئی دوسرا دین عرب ملکوں میں نہ ہو اس لیے کہ مکہ مدینہ اور جزیرت العرب یہ اسلام کا گھر ہے وہاں اگر کسی اور دین کو رہنے دیا جائے تو یہ دین اسلام کے لیے خطرہ ہے جزیرت العرب عرب کے باہر دوسری جگہوں میں دوسرے دین رہے رہیں, رہیں کوئی بات نہیں جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ کافروں سے جزیہ لو تو جزیا تو مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا نا تو اس سے یہ پتا چلا کہ دوسرے کافر بھی رہیں گے جزیہ دیں گے اپنی زندگی گزاریں گے پیغمبر علیہ السلاط فرماتے ہیں لا يبقى کافی جزیرت العرب دینانی جزیرت العرب میں دو دین نہیں رہیں گے صرف اور صرف اسلام رہے گا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو جزیرت العرب میں کسی غیر مسلم کو نہیں چھوڑوں گا تمام یہودیوں کو نصرانیوں کو اور غیر مسلموں کو نکال دوں گا یہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو یہ تمنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کی اور جزیرت العرب سے یہودیوں کو نصرانیوں کو اور کافروں کو سب کو نکال دیا اس لیے ان کو فاروق کہا جاتا ہے نا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخرج الحودا و من جزیرت العرب یہودیوں کو اور نسرانی کو جزیرہ عرب سے نکال دو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخرج المشرقین من جزیرت العرب مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے اور اس تفسیر کی بنیاد پر یہ احکام ہے کہ جزیرت العرب میں کسی کافر کو رہنے کی اجازت نہیں ہے جزیرت العرب میں دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو رہنے کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو عرب کافر ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا ان کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں تو او اویوسلم یا اسلام یا قتل اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہے جو عرب کافر ہیں نا ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا ان کے لیے صرف دو راستے ہیں یا اسلام قبول کریں مسلمان ہو جائیں یا تلوار کے لیے برابر ہو جائیں بس یہ جزیہ ان کافروں سے لیا جاتا ہے جو کہ عرب نہیں ہے ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو تفسیر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ یہ کفر و شرک ہے اور دین دین اسلام ہے مطلب یہ ہوا ان مکے والے کافروں سے اور ان عرب کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ کفر و شرک باقی ہے اور اس وقت تک ان کے خلاف جنگ کرتے رہو جب تک کہ جزیرت العرب میں صرف اسلام دین باقی رہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر اور اس بنیاد پر جو احکام ہے یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اس زمانے کے عرب ملکوں میں جو حکمران ہیں جو یہودیوں کو نصرانیوں کو امریکیوں کو اسرائیلیوں کو اپنے ملکوں میں آنے کی صرف اجازت نہیں بلکہ ان امریکیو یہودی اور نصرانیوں کے لیے وہ مسلمانوں کو بھی قتل کرتے ہیں یہ حکمران مجرم ہیں اور ان کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ